بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری انتہائی محترم اور مخلم خارہ نگرام اللّہ صبح کو سلم رکھی شکل آدس درسرین درس نمبر چھ شکل آدہ نمبر چار جو بادشاہ نے تجربہ فرمایا ہے اس کے شروع سطر سے شروع ہو رہا ہے اور بحث آج جو ہے ہمیں کل مقدماتی بحث آپ لوگوں تک پہنچایا تھا کہ واجب حرام مشتاب مکھوش کسے کہتے ہیں ان کی توجہ دیا تھا آج ہم آپ کو وضو کے اندر جو کل سات واجبات ہیں ان میں سے جتنا کلاس دس پندرہ منٹ کے اندر جتنی فرصت ہو ہم آپ لوگوں تک پہنچا دیں گے تو وضو کے اندر جو ہے ہمیں یہ چیزیں جاننا نہایت ضروری ہیں تاکہ ہماری وضو صحیح ہو غصو صحیح ہوتا ہے عموماً صحیح ہو تو اس طرح ہماری نمازیں بھی صحیح ہوں گی اور یہ چیزیں باطل ہو غلط ہو جائیں تو نمازیں باطل ہوتی ہیں اور یہ بنیادی چیزیں ہیں میرے خارہ میں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے تو سب سے پہلے وضو میں جو سات واجب ہے پہلا واجب نیت ہے نیت کا معنی کیا ہے دل کا ارادہ ہے کہ میں وضو کرتا ہوں ہاں جی حضو کرتا ہوں اللہ نماز کو جائز بنانے کے لیے حدث کو دور کرنے کے لیے اور اللہ طرف سے واچب ہونے کے بنا پر اللہ کے عقروف حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ مفاہم ذہن میں رہنا ہے تو حضرت صرف فرما رہے ہیں یہ آپ نے کل پڑھ لیا تھا تہارت کی دو قسمیں ہیں ایک تہارت ظاہری اور ایک تحرت باطنی پھرنی چاہے فرمایا تہارت ظاہری کی دو قسمیں ہیں تہارت تحارت ظاہری طوطہ پس ظاہری پاکی علی نعین دو قسمیں نعین قسمیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے دو قسم تو شغرا و قبرہ ایک کو چھوٹی تہارت دوسرے کو بڑی تحارت چھوٹی تحارت سے مراد وضو ہے بڑی تحارت سے مراد غسل ہے اب حضرت شاست محمد نرواش المارے حافظ شغرا فی, فی می کے میں کے میں ہیں پس پس میں پس طارت شغرا میں یعنی وضو میں وجب نیتوں سب سے پہلے وہ نیت واجب ہے قوضو میں پہلا واجب نیت ہے نیت کیا حضرت حضر فرماتے ہیں وہ یہ نیت ضمیر ہے یعنی نیت طرح پلٹے گھانج اور یہ یعنی نیت قول یہ کہ آپ کا, ہیں فی کا دل میں تمام نیتیں جتنے بھی نماز کی ہو جن چیزوں کی بھی نیت اصل میں دل میں آپ نے سوچنا ہے دل ہی دل میں پڑھنا ہے نیت کا پھر جو ہے خاموشی کے ساتھ زبان پر جاری کرنا یہ مستحب بہتر پہلو ہے ثواب کا پہلو ہے بہتر پہلو ہے لیکن دل میں آپ نے نیت کے معنی مفہوم کو سوچا تو سمجھ آپ کا نیت ہو گیا اس لیے شاہ شر عرحمن فرماتے ہیں وہی انتقول نیت یہ کہ آپ کہیں پھر قلب کا آپ کے دل میں اس طرح کہیں اطوع میں وضو کرتا ہوں یہ راہ الحادثی کو دور کرنے کے لیے حدث کیسے بولتے ہیں حدث ایک ہے قوث اور نجس یہ خوث اور نجیس ناپاک چیزوں کو بولتے ہیں جیسے خون ہے الٹی ہے ایسے چیزیں مردار ہے ان کو نجیس اور خوش بولتے ہیں ہاں جی جن کا دہنا تو واجف ہے لباس سے جسم سے مسجد سے ان چیزوں سے ایک ہے حدث سے حدث یعنی آپ کا وضو نہ ہونے کی جو حالت ہے جب آپ بے وضو ہوتے ہیں یا آپ پر غسل واجب اور ابھی آپ نے غسل نہیں کیا ہے تو اس حالت کو شرع میں حدث بولتے ہیں اس لیے اس کو حکمی ناپاک ہی نہ پا بولتے ہیں واقعی میں کوئی ناپاک چیز لگا ہوا نہیں ہے آپ کے جسم پر لیکن اس کو حکمی نہ پا کے ہی بولتے ہیں شرر نے کہا جب تک آپ وضو نہیں کریں گے آپ نمس نہیں پڑھ سکتے ہیں. جب تک آپ غسل نہیں کریں گے آپ نمس نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو حکمی نا پا کی ہی بولتے ہیں واقع سچ میں کوئی نافاک چیز لگا ہوا نہیں ہے لیکن حکم ناپا تو توہرمات اطوض و میں وضو کا تعلی رف الحد سے حکمی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے وجوات صلاحات اور نماز کو جائز بنانے کے لیے کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے وضو کے بغیر آپ پر وضو واجب اور وضو کے بغیر آپ کے لیے نماز میں داخل ہونا گناہ ہے ہم داخل نہیں ہو سکتے نماز میں داخل ہونا جائز نہیں ہے کسی نے وضو کو نماز پڑھنے پہ جا نماز نماز پڑھنے شروع کیا اس کو گناہ آتا ہے جائز سنی ہے اس لیے نیت میں فرماتے ہیں حکمی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے وسات و سالات نماز کو جائز بنانے کے لیے لی وجو بھی واجب ہونے کے بنا پر اب آپ نے سمجھ گیا کہ نیت نماز کے اندر واجب ہے ہاں جی جب واجب ہو گیا تو نیت اگر آپ نے نماز میں نہیں کیا تو آپ کی نماز تو وضو میں آپ نے اگر نیت نہیں کیا تو باقی ساتھ واجبات پورا کر لیں واجبات پورا کر اس ایک واجب کو پورا نہ کریں تو آپ کا وضو باطل ہو جاتی ہے ایسے ہی وضو کی نیت کے بغیر ایسے ہی آپ نے بولو آپ نے چہرہ بھی دھو لیا پاؤں سب کچھ ہاں جی کو مسا کرنا ان کو مزہ کیا جن کو دھونا ہے اس کو دھو لیا نیت بالکل ذہن میں نہیں کیا ہی نہیں آپ کا وضو باطل ہے اس لیے فرمان لی وجوب ہی واجب ہونے کے بنا پر قربت نیل اللہ اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیونکہ وضو جو ہے اللہ کے حکم سے ہم کر رہے ہیں تو اللہ کے کسی بھی حکم پر جواب عمل کریں گے تو اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے اللہ ہم سے راضی ہو جاتی ہے تو یہ ہے وضو کی نیت ہاں جی اتواض میں وضو کرتا ہوں ضرورت سے حکمی ناپاگی کو دور کرنے کے لیے وسط واحت صلاح نماز کو جائز بنانے کے لیے یہ بھی ہی واجب ہونے کے بنا پر قربطن اللہ اللہ سے قرف حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں نیکا عمال صاحب اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا ہے آگے فرماتے ہیں یہ نیت ہے اس کو آپ نے دل میں سوچنا ہے اتوار اس لے کر قول اللہ اس کے معنی مفہوم کو ہاں یا اس کی عربی کو آپ نے ذہن میں سوچنا ہے اصل تو ہماری اپنی زبان میں نیت کے معنی مفہوم کو سوچنا ہے یہ نیت اصل میں یہ ہے پھر اس کو عربی میں پڑھیں گے تو زیادہ اور جھامع ہوگا وہ ان جرد اور اگر آپ شاثر فرمند جاری کرے اعلیٰ لسانی کا یعنی جرد جاری کرے اس کو یعنی پڑھے زبان پر بھی جاری کرے یعنی زبان پر پڑھے کا تو کے معنی میں تو ایک مرد کے لیے اسمال لسان زبان کے معنی میں تو اعلیٰ پر کے معنی میں یعنی اگر ان اگر کے معنی یعنی اگر جرد تو جاری کرے اعلیٰ پر لسانی کا آپ کے زبان پر مال قلوِ ماں یعنی ساتھ کے معنی میں دل کے ساتھ ساتھ یعنی دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی اگر آپ یہ نیت جاری کریں صواً تو یہ بہت بہتر کام ہے آجر اور بہتر کام ہے یہ سواون عربی زبان میں سواد کے ساتھ آ جاتے ہیں تو بہتر ہے کے معنی میں ہے اور اگر تین نقطہ والا تا سا کے ساتھ آ جائیں تو وہ اجر اور ثواب کے معنی میں ہے تو یہاں سواد کے ساتھ ہیں بہتر کے معنی میں ہے تو پہلا واجب وضو میں آپ کے نیت ہو گئی ہاں جی نیت کے اس طرح ہے اس کے الفاظ کیا ہے یہ آپ نے پڑھ لیا ٹھیک ہے جی دوسرا واجب وضو میں فرماتے ہیں وہ غص لولو چھ یعنی دوہنا و چہرہ اور دوسرا واجب پھر چہرے کو دوہنا ہے چہرہ کہاں سے کاؤں کو چہرہ بولتے ہیں سے معلوم ہے چہرہ جو یعنی پیشانی کے جہاں سے بال اونے کی جگہ وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لو تک یہ مجموعی چہرہ جو ہے ہمارے عورتیں چہرہ کسی صبح ہوتی ہم سب کو پتہ ہیں بار الفکر میں اپنی شمیر تشریح کے لبائن فرمانے وہ غصل الوث چہرے کو دھونا چہرہ کہاں سے شروع جاتے ہیں وہ من مین پیشانی کے شروع من سے بیدایا ابتدا مین سے پیشانی پیشانی کی شروع سے لے کر الا نہ تھوڑی کو بولتے ہیں کس کو ہانے تھوڑی کے آخر تک نیچے تک یہ حصہ جو ہے اوپر سے نیچے ہو گیا ٹھیک ہے طول میں وہ مابین العزنین اور دونوں کانوں کے درمیان بین درمیان ما وہ حصہ جو بین العزنین دونوں کانوں کے درمیان والا حصہ کہاں سے کہاں تھا مم ممبت شارحیت الا اللہ مبت آخر مین پھر سے منبت پونے کی جگہ شعر بال لہیا داڑھی داڑھی کے بال انے کی ایک جگہ سے لے کر قلا محمت آخر دوسرے دوسرے جانب دوسرے بال اونے کی جگہ انہیں اس کو اردو میں ہم سادہ کریں کہ کان کے ایک لو سے لے کر دوسرے لو تک جگہ سن جہاس نبوی کے نشوں سے آہش نہ ہو تک وہ یہ آرس میں پھال پہنوں تو طول اور آرس آپ کو شہرے کا حدود ہے آپ کو بتا دیا تو یہ مجموعی حصہ چہرہ ہے اس کو آپ نے دوہنا ہے مابین الدین نے دونوں کانوں کے درمیان سے جو حصہ ہے وہ کیا ممبتی شعر الہیتی تاڑھی کے بال ہونے کے ایک جگہ سے لے کر الا ممبتی ناخا دوسرے بال ہونے کی جگہ تک وہ یہ چہرہ ہے اس چہرے کو آپ نے دھونا ہے اب کیسے دوہنا ہے فرماتے ہیں بھی آئی یہ جس طریقے سے بھی توری آپ چاہیں لو اس کا دوہنا آپ جس طرقے سے بھی چاہیں دھو لیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا معلومات میں ہوگا علیہ السلام کے اندر چہرہ دونے میں التشا زیادہ تر دائیں ہاتھ سے دہتے ہیں بائیں ہاتھ کو اس میں استعمال انہیں کا دھیان سننا ضرور دونوں ہاتھوں سے استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایک تھوڑی سی جھگڑا بنا ہوا ہے تو شاشید فرماتے ہیں بیا یہ تاریخ جس طریقے سے بھی توری دو آپ چاہیں غزل ہو چہرہ کا دہنا بیا دن ایک ہاتھ سے دھلو او اور بیا دینی یا دونوں ہاتھ سے دہ ہاں جی اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اور بے ماں یا بہا کر الق سے نہ دکھا دکھا چھو ماں پانی من ہوئے آئین کسی برتن کے ذریعے مٹکے سے آپ نے پانی شہرے پہ ڈالا ہاں جیسے آو اور غیر یا اس کے علاوہ کسی اور طرح سے شاور پہ آپ نے شہر مالا پیپ پہ آپ نے شہر لگا دینا یادوں مثلا تو کسی طرح سے بھی شہرے کو پانی پہنچانا ہے اس کے لیے کوئی مخصوص طرقہ شاست کی تعلیماتی روشنی میں نہیں ہم اس عام طور پر تام ہاتھوں سے ہی ہیں تو لیکن مخصوص ترقہ نہیں ہے شاست اس جھگڑے میں نہیں پھنسا کہ ایک ہاتھ سے دھونا چاہیے یا دو ہاتھ سے دھونا چاہیے دائیں سے دھونا چاہیے بائیں سے دھونا چاہیں آپ ہمیں اس جھگڑے میں نہیں ڈال رہے ہیں. آپ اور کہ بس چہرے کو ایک دفعہ پانی پہنچا کے سر کے بال اونے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے آخر تک ایک کان کی سے دوسرے کان کی لو تک پانی پہنچانا واجب ہے ہاں جی باقی ترقہ آپ جی طرح سے چاہیں ایک ہاتھیں دھو لو دونوں ہاتھیں دھو لو کسی برتن کے ذریعے مثلا جیسے مٹکا وغیرہ جی پانی آپ ڈالو شہرے پر سب صحیح ہے تو یہ آپ کو دو واجب ہو گیا ٹھیک ہے جی وضو کے دو واجب ایک نیت دوسرا چہرے کو دھونا پھر یہ ہم بیچ میں مردوں کے لیے محلہ ہے بعض معلوم کے داڑھی ہیں داڑھی میں پانی آیا خلال کرنا اندر ہاتھ ڈال کے پانی اندر جلد جلد تک پہنچانا لازم ہے یا نہیں ہے تو ساز فرماتے ہیں وہ علم جان لنّا تاہلی لاڑھی کا خلال کرنا اس کے بیچ میں پانی پہنچانا انگلیوں کے ذریعے سے کس مساج کے لیے استعبیہ استیاب پورا پورا شہروں کو پانی پہنچانے کے خاطر ہے لہٰذا فن تقن تو اگر آپ کو یقین ہو بل دستیاب ہے کہ پانی میرے پورے شہرے کو پہنچ چکے ہیں تو پھر بھلا ہا حاجت کوئی ضروری الا تخلی لہٰذا اس کے خلال کرنے کا بیچ میں ہاتھ ڈالنے کا انگلیاں ڈالنے کا اور اگر آپ کو شیک پانی پہنچانے میں داڑھی بہت زیادہ گنہ ہے تو اس صورت میں آپ انگلیوں سے خلال کریں تاکہ پانی جو ہے تمام جگہوں پر پہنچ جائیں تو یہ آ کے داڑی کے حوالے سے اور چہرے کے دوہنے کے حوالے سے واجبات میں سے تیسری واجب جو ہے وہ غزل دونوں ہاتھوں کا دوہنا یدن کے تشن ہے دو عربی میں دو قلعے الگ الفاظ ہیں اردو میں دو قلعہ الگ الفاظ نہیں عربی میں دو کے الگ الفاظ ہے ایک قلعہ الگ, الگ ہے جمع قلعے ہے تو غسل الدہنا یدن دین ہے یا ایک, ایک ہاتھ ہاں جی اے دن جمع ہے اور یا دین دو ہاتھ یعنی وہ غل دونوں ہاتھوں کا دوہنا یہ بھی واجبات میں سے ایک ہے اس کو کیسے دہنا ہے فرما دم بیائی تارکن تو جس طریقے سے آپ چاہیں دوہ لیں کیونکہ آپ نے سنا ہوگا اس ہاتھ دوھنے میں بھی اختلاف ہے اعلی تاشر انگلیوں جو ہے اوپر سے نیچے پانی ڈالتے ہیں اور ان کا اگر آپ نے انگلیوں سے اوپر پانی ڈال دیا تو باطل لوگوں کو سنت جو ہے زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں انگلیوں سے اوپر پانی ڈالتے ہیں لیکن شاسر فرماتے ہیں اس جھگڑے میں بھی ہم آپ نہ پڑھیں بس آپ نے ہاتھوں کو دہنا ہے کہاں سے کہاں تک دھونا ہے کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں تک دھونا ایک دفعہ دھونا واجب ہے ترقہ کسی کہ ہم نے میں غاز دینی دونوں ہاتھوں کا دہنا بیائی یہ تارکین توری جس طرح سے ہیں من روس لاساب من سے رؤوس راس کی جمع ہے سروں سے اساب حصبا کی جمع ہے انگلی انگلیوں کے سرے سے لے کر لمرافی کوہنیوں تک دوہ وہ بھی صحیح ہے اور بلا اس کے بلاک یعنی کوہنی سے لے کر سروں تک یا اس کے برعکس دھو لیکن اس میں خیال یہ رکھنے ہے ماخخال المرافک بھی کہ آپ نے انگلیوں کو جو ہے کوہنی کو عدق ٹیموں پر ضرور دہنے میں شامل کریں ماں ادخال شامل کرتے ہوئے مرافق کوہنیوں کو بھی اس دہنے کے عمل میں تو مجموعی طور پر ہاتھوں کے سروں سے لے کر کوہنیوں سمیر ہاتھ کو پوری ہاتھ کو ایک دفعہ دہنا واجب ہے باقی آپ اوپر سے نیچے دہ لو نیچے سے اوپر دہ لو اس میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے دونوں ترقہ صحیح ہے تو یہ آپ کو جو ہے کل نیت ہو گیا ایک واجب اور چہرے کو دہنا دوسرا واجب ہو گیا اور تیسرا واجب یہ دونوں ہاتھوں کا دہنا تیسرا واجب ہے اور چوتھا واجب جو ہے سر کا مسا ہے وہ مشہور راس اور سر کو مسا کرنا بھی ائی قادل جت مقدار میں بھی ہو کہنا مرتن واحد ایک دفعہ آپ نے مسا کرنا مرت و دفعہ واحد ایک اور مشہور رجلین یہ بات کریں ان شاء اللہ بہل تو طلب ہے جو تو باقی سر کا ایک دفعہ عام طرح کو یہی سر کے ہم سامنے والے حصے کو مسا کرتے ہیں ہاں جی اور چار انگلیوں سے مسا کرتے ہیں باقی مسالے والے دوسرے التشن سرموں چکی سن کی سنگ یا جیس کی غلم پوری لاپوں ٹوت خونوں سے چھوڑ دے لیکن نزان لاط علماء سے لاپت سرم و کی کا ہاں اسپے کنکشوں کو تھرو کولے سے نہ جہاں سے بال اگنا ختم ہو جاتے پیشانی شروع ہو جاتے بس وہیں پر وہی رکنا ہے ماں صاحب نے پیشانی پہ نہیں کرنا ہے تو یہ مجموعی اوپر آپ کو وضو کی واجبات آپ کو کچھ چار بتا دیا باقی انشاءاللہ ہم کل بتا دیں گے اللہ صاحب کو اسلام رکھیں